اب آپ اس مبارک سلسلے کا سطر و حلقہ ہلکا فرمائیں فرمائے کہ اس میں سے ایک لڑکے نے مجھے کہا گیا کہ ہم میں ارے چاچا آئی نہ ابھی جہل ابھی جہل کہا تو میں نے کہا ماں بھی کبھی ابھی جہل بیٹا تمہیں ابھی جہل سے کیا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 تو میں نے اس کو اشارہ کیا اس کے اس کو, اشارہ اس کو دیکھ رہے ہیں وہ سو او او ایک آدمی کھڑا ہے جس کے بال سفید ہیں اور داڑھی بھی سفید ہے وہ داڑھی شاڑی وہ رکھتے تھے جیسے آج کل یہودی بھی رکھتے ہیں یہودیوں کی بڑی بڑی داڑھی ہے تو خیر مسلمانوں کو بوجھ رکھتا ہے باقی ہر مذہب والے رکھتے ہیں ان کے فیشن میں بھی فرق نہیں آتا ان کے جدید یعنی فیشن میں اور دیکھ رہے یہودیوں سے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 ختم ہو گیا ان کے جو لڑا کا لوگ تھے انہوں نے کہا، کتلا بھی جل قتلا جہل کتل رائی سوبکہ کتل رئی سو مکہ شور ہو گیا نا جی کبھی جال مارا گیا اب لوگ جو ہیں جناب افراتری میں ایسے پریشان ہیں کہ ایک آراوی ہے ایک بدو ہے اس کا کوئی جنگ شنگ سے تعلق نہیں تھا نہ مسلمانوں سے نہ مکے والوں سے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 کہتا ہے عجیب بات میں نے تو زندگی میں ایسا عجیب واقع نہیں دیکھا کہ فروخا پکے والے ایسے بھاگ رہے تھے جیسے عورتیں بھاگتی ہیں پیٹ دے کر کیا ہو گیا ان کو سامنے مجھے تھوڑے سے آدمی نظر آ رہے ہیں ادھر بہت آدمی ہیں اور اس کے بعد بھاگ رہے کہہ رہے بھاگنا تو عورت کا کام ہے مرد تھوڑا میدان سے بھاگتا ہے یہ کم کیا ہو گیا تو ابھی اسی اصنا میں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 سنادیدہ کو قریش کے سب کے سب مارے گئے اور ستر گرفتار ہوئے ابو جہل زمین پہ پڑا تڑپر آئے لیکن روح باقی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ مسودہ بڑے خفی پر بڑے کمزور اور بڑے نحیف فادی یعنی آپ کی ایسی پنڈیاں آتی جیسے عام آدمی کے یعنی بازو ہوتے ہیں ایسی پریق پریق پتری پتری سے اتنے کمزور آدھے ایک دفعہ ددین منورہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں اور عبداللہ ابن مسعود کجور پہ چڑھنے لگے کہ حضور کے لیے کچھ کھجورے لے آؤں تو وہ پنڈلیاں تھیں نا بریک بریق تو صاحب نے دیکھی تو ایک دیکھ صاحب کو ہنسی آ گئی کہ دیکھو یا یہ کیسے جوان کی پنڈلی ہے بلا ایک بچے کی پنڈلی ہے تو حضور نے فرمایا تم کیوں ہنسے ہو وہ نے کہا یا رسول اللہ عجبت من کا عبداللہ بن مسعود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 یعنی ختم نہیں ہو گیا اس نے جب دیکھا عبد اللہ مسود نے کہا کہ ہاں اب بتاؤ ابو جہل کیا حال ہے تم ابو جہل نے دیکھا اچھا کہتے ہاں اچھا انتلدی تر الغان تم وہی نہیں ہو جو جی ہماری بکریاں چراتے تھے یعنی غرور دیکھے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 کیا ہے؟ کہاں کا اسلام ہے خود کلو سلم کا فتم قرآن کہتا ہے یا تو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے نکل جاؤ ان کو اللہ فرماتا ہے تم پھر جاؤ میں قادر ہوں ایک اور قوم پیدا کر دوں یہ تو نہیں کہ میرا اسلام تمہارا محتاج ہے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 جب وہ اسلام کے حقائق پر غور کرتے ہیں تو ان کو ماننا پڑتا ہے کہ بھی آخر چودہ سو سال پہلے یہ خبر حضور پاک کو کیسے نہیں دی؟ اس لیے یاد رکھیں کہ اسلام تو آئے گا تو لیکن کفر یہ ہے کہ چلو کافر ہے دشمن ہے راک اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ ابو جہل جو ہے فرعون نا دل تیری امت کا فراہؤ اور ساتھ یہ فرمایا تھا کہ فراؤنی اشد میرا فراؤن جو ہے ابھی جی حلب تو موسا اسلام کے فراؤن سے گردن کٹی ہوئی ہے آخری رگیں جڑی ہوئی ہے اور اس وقت بھی کہہ رہا ہے کہ جی تلوار میری نکالو اور گردن میری نیچے سے کاٹو اوپر سے نہ کاٹو کیوں جی انہوں نے کہا سرداروں کی گردن بڑی ہوتی सरदार نا چھوٹی گردن والے سردار تھوڑے ہوتے تو نیچے سے کاٹنا تاکہ پتا لگے کہ گردن اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ہل فاؤ کا قتل تو ہو کہ یار مجھے بڑے گور گور کے دیکھ رہے ہو ایک بندہ ہی مر گیا رہا ہے کیا ہو گیا جنگ میں مرتے نہیں رہتے میں جی مر گیا تو کیا ہو گیا ہل فتح تو مکہ کو مکہ فتح ہو گیا ہے ایک جنگ تھی جنگ میں لوگ مرتے ہیں میں مر گیا تو کیا ہو گیا کون سی بڑی بہادری کی بات تو عبداللہ علی مسلوط نے مسود نے خیر تلوار ہماری غلط اتار دی اب عبداللہ نے مسود سے تو بد بخش کا کتے کا سر نہ اٹھایا جائے کیسے اٹھایا کمزور آدمی اور وہ تو بڑا بدبخت اتنا بڑا سر تھا اس کا تو انہوں نے بالوں سے پکڑا اور گسیٹا اور اور نے کہا حالت کوئی گھسیٹنا شروع کیا اب وہ مٹی میں رگڑ رہا ہے مٹی بھی لگ رہی ہے حضور کے سامنے آ کے پھینکا حضور نے دیکھا حضور کیسے پہچانے سارے تو مٹی لگ گئی خون لگا ہوا تھا خون پہ مٹی لگ گئی اب نے بنایا میں نے نے کہا کہ ابھی کیا حال بس رسول شکراً حضور اللہ کے شکر میں سچے میں چل گئے یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ آج یہ راس سے کفر آج یہ کفر کا سب سے بڑا سردار ہے اس حالت میں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور جنگ بدر میں کہ حضرت عبداللہ امن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کمزور آدمی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 یہ اتنے بڑے جنگجو آدمی عباس عبد المطلف کا بیٹا ہے اور اس کو لے آئے اور اسے سے لگے یار تمہیں کیا ہو گیا آخر تم بھاگے بھی نہیں مقابلہ بھی نہیں کیا نے کہا جب اس نے میرا ہاتھ پکڑا نا معلوم یہ ہوتا تھا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے اتنی قوت تھی اس میں پکالو دال اقبال اور نے کہا پھر عبداللہ مسود کا ہاتھ نہیں پھر فرشتے کا ہاتھ ظاہر عبداللہ مسود حضور صلی اللہ علیہ وصحب ہی وسلم نے حکم دیا کہ ایک سوار بھیجا جائے جو مدینے منورہ میں جا کر خبر کرے کہ اللہ نے مسلمانوں کو پتا دیا قرائے شبھا بھاگے انہوں نے بھی ایک آدمی اس کا نام ہے سمان تھا اس کے ذمہ لگایا ابھی تم جلدی سے پہنچو مکے میں اطلاع کرو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہے سمان جب آیا مکے میں دور دور سے چیکنا شروع کیا قتل ابو جہل و تلا فلان و کتلا فلان و کتلا فلان قتل می تم خلف قتل کتلا ابیب و عیب قتل فلان و قتل فلان تو تم اکے والے پیچھے کیا کہہ رہے ہو صفوان ابن عبد المطلب کعبے میں بیٹھے تھے نے کہا معلوم ہوتا ہے یہ بندہ پاگل ہو گیا ہے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 حضرت عبد الرحمان اپنی اوب جو ہے تم نے بلایا ود ان کا پہلا نام تھا عبد ود بد ان کا بھا بتوں کے نام تھے نا قرآن جس کا ذکر بھی ابدا ان کا نسرا یہ سب ان کے بتوں کے نام تھے عبد الرحمان اپنے اوف کو جو آدمی عبد ود کر پکار کے پکارتا تھا وہ بولتے نہیں تھے جباب جو. اس نے پھر کہا کہ ابد اللہ اللہ کے بندے تو یہ کھڑے ہو گئے نے کہا کیا بات ہے انہوں نے کہا دیکھو تم یہ جو ذرح چن رہے ہو نا محمد میں بدر سے ان سے زیادہ قیمتی چیز میں تمہیں دینا چاہتا ہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کہا ان کو پھینک دو تم ہمیں پکڑ دو ہم دونوں تمہاری قید میں آنا چاہتے ہیں اس کا مطلب تھا کہ ان کی پناہ ہمیں آ جائے کسی طرح ہمیں پناہ دے دیں تاکہ پھر مسلمانوں سے بچنے کا کوئی حل تو ہو نا تو نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں پکڑتا ہوں عبد الرحمن ابن الرحمٰ کے بیٹے کو امیہ اور بیٹے کو لے کے چلے خدا کی قدرت ہے جس راستے سے جا رہے تھے اسی راستے میں بلال کڑا تھا تو بلال نے جب دیکھا تو سب کا بلالی مسلمان ہو دوڑو یہ آ گیا میاں جو مجھے تکلیفیں دیتا تھا یہ زندہ جا رہا انجو ابدا خدا کی قسم ہے آج اگر یہ بچ گیا تو پھر میں گویا زندہ نہیں سلمان سلوانے پھر کٹھے ہو گیا بلال کیا ہو گیا دیکھو بلال بلال دی اب تو روانے خبردار کہا کہ دیکھو تمہارا قیدی ہو یا کوئی ہو بات سیدھی ہے مجھے اللہ کے دین کے لیے توحید کے لیے اسلام کے لیے انگاروں پہ تڑپایا ہے میں اس کو کیسے چھوڑ دوں گا اب تو روان کہتے ہیں کہ میں نے سکھا ایسا کروں میں نے کہا بھی اس کو مارتے ہو تو پہلے مجھے مارو بلال نے مسلمانوں سے کہا کہ یار عبد الرحمان کو کوشتے ہو کوشتے ہو اس کو نیچے سے مارو بدبخت تو عبد الرحمان اوپر بیٹھے ہوئے تھے نا نیچے سے تلوانے مار, مار مار کے صاحبہ نے اس کو مارا خدا کی قدرت ہے کہ عبد الرحمان مناؤ بےچارے کی ٹانگ بھی مسلمان نے کاٹ ڈالی اتنا جوش تھا تو امیہ بدبخت تو یوں مرا حضور نے حکم دیا کہ اس کو کلی بدر میں وہ جو بدل میں کنواں ہے اس میں پھینکا جائے اب جب گھسیٹ کے لے گئے تو اس کی لاش پھٹ گئی اسی وقت ایک تو ہے کہ کئی دن کے بعد چلو بھی اس میں نف ہو جائے پھٹ جائے اسی وقت ریزا ریزا ہو گئی اور ایک ویسے بھی وہ ریزا ریزا ہو چکا تھا تو اب اس کو کیسے گھر سیٹیں کیسے لے جائیں تو اس پر یہیں پتھر ڈال دو اور یہی اس کو ختم اسی طرح حکومت اپنے آپ موئی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 اور دوسری دفعہ یہی حکومت ابن ابھی موحد تھا بدبخت کے حضور نواز پڑھ رہے تھے تو اس نے پاؤں رکھ دیا حضور کے سر پر حضور نے فرمایا کا دیں اموت ہو سکتا ہے میں قریب تھا کہ شاید مر جاؤ سانس رک گئی اوپر پاؤں رکھ کے ظالم کھڑا ہو گیا بڑا اپنا چھ سات فٹ کا لمبا تڑنگا بلا بیوکل انسان تو جب یہ سامنے آیا حضور نے فرمایا حاض یہ اللہ کا دشمن ہے اس کو معافی یہ دو آدمی ہیں جو پکڑے جانے کے بعد بغیر لڑائی کے قتل کر دیے گئے ایک حکمت بن ابھی مریب اور ایک نظر بن بھی بن بھی اور باقی سب کو حضور نے فرمایا کہ جو مر گئے ان کو پکڑو اور گھسیٹو اور کنویں میں پھینک کنویں میں ڈال سب کو کنویں میں ڈال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان جنگ میں عجیب عجیب واقعات پیدا ہوئے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 گرین خریا تو خواہی تبانیہ تیا رسوم رسوم پتا گرم نہ ہوں گا جاد نمیا اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے قوم آد کو ہلاک کیا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 اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت میں بارہ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں اسی واقعے سے آج کل ہمارے لوگ ہیں نا بعض جو آپ کو پتہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ منگل بدھ میں سفر نہ کریں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ان نے انہیں انہی چیزوں سے نکالا انہوں نے کہا کہ قوم آد پہ جب عذاب آیا قرآن کہتے ہیں یہ نحوست والے دن تھے وہ کہتے ہیں کہ بدھ کے دن سے عذاب شروع ہوا اور بدھ کو ختم ہوا اسی لیے بدھ کے دن جو ایسا فرنا کیا عجیب کو اچھا اگر ایک دن دشمن کے لیے منحوس ہو تو تمہارے لیے مبارک ہوگا یا تمہارے لیے بھی منحوس ہوگا نہیں سمجھ آئی جس دن دشمن بھر جائے تمہارا چلو اس کے لیے تو منہوس ہے لیکن تمہارے لیے تو خوشی کا دن ہے تمہارے لیے کیا تھے منحوس ہو گیا منحوس تو ان کے لیے تھا جن پر اللہ کا کہر ٹوٹا تمہارے لیے تو خوشی کا دن تھا تم ان کی تکلید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 کہ اللہ تبارہ کو تعلق نے فرشتے پہ اور حضور قریب ودر پہ آئے آپ نے فرمایا یا فلان یا فلان ما وعد تم حقا کہ مکے والوں اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا کہ نہیں حضرت تمہار دیکھا یار سن آپ کن کو بات کر رہے ہیں کن کو تکلیف فرما رہے ہیں وہ تو بدبخت مر گئے گل گئے سڑ گئے کنویں میں پڑے پڑے ان کا تو پتا نہیں وجود ہی ختم ہو گیا اور آپ فرم... نے فرمایا بل... انو... عمر تم سے زیادہ سن رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو میں ایسے کتاب کر رہا ہوں میرا اللہ ان کو میری بات سنا رہے ہیں حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب جنگ بدر کے بعد جب جنگ ختم ہو گئی قیدی آ حضور نے صحابہ کو بلایا مشورہ لیا گئے گا کیا کر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر میری بات مانتے ہو تو جیسے جیسے یہ بیٹھے ہیں نا سردار ان کے کوئی میرا رشتہ دار ہے کوئی کا رشتہ دار ہے کوئی جعفر کا رشتہ دار ہے کوئی ابو بکر کا رشتہ دار, ہے، کوئی دار, ہے، کوئی دار ہے، کوئی فلاں کا رشتے ہیں تو آپس میں سارے قبیلے کے لوگ نا تو ہر رشتہ دار کو آپ حکم دیں گے اس کی دن اڑا دیں حضور یہ مٹ جائیں تو اچھا ہے وہ پھر بچے گا نا تو پھر کوئی نہ کوئی یہ تو کمپلین نکالے گا نا پھر کوئی نہ کوئی تو شاخیں نکالے گا نا اس کو کام اللہ نے موقع دیا ہے تو آج ہی کاٹ لو تم نے فرمایا عمر تم تو بڑے سخت ہو پہلے ان کا ستر مر گیا ہے۔ ستر قیدی ہو گئے بیٹھے ہیں تو ان کو بھی ختم کرنے کے درپے ہو آپ نے فرمایا ابو وکر تمہاری کیا رائے کا حضور بات یہ ہے کہ اگر آپ مہربانی کر دیں چلو یہ کچھ فدیہ بھی دے دیں مسلمانوں کی مدد بھی ہو جائے اور ان کو رہا کر دیں تو ٹھیک ہے آپ نے فرمایا اچھا ابو بکر تمہاری رائے مجھے قبول ہے تو ان کو حکم دیا کہ بھائی ان کو فدیا دو اور چھڑاؤ بت اب سب کے فتیے آنے لگے تو ان میں ایک قیدی جو ہیں وہ ابولاس ہیں جو زوج ہیں زینب بی بی زینب کے خاون جو تھے ابو الآسی حضور کے داماد تھے وہ بھی قید ہیں اور ان کے پاس فدیے کا مال بھیجنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ان کی بیوی بی نے بی بی زینب نے حضور کی بیٹی نے اپنے گلے کا ہار اور کچھ چیزیں اور ادھر ادھر سے کچھ چیزیں کٹھی کر کے فوراً بندہ بدر بھیجا فدیہ دے کر میرے شوہر کو چھڑا جب وہ فدیہ لے کے پہنچے اور وہ سہار سامنے آیا تو حضور نے ہار جب دیکھا دی ہار اصل میں بی بی خدیجہ کا ہار تھا جو انہوں نے اپنی بیٹی کو شادی کے وقت میں دیا تھا تو حضور کو وہ ہار یاد آیا تو بی بی خدیجہ یاد آ گئی فبکار حضور حضور حضور نے فرمایا میرے صحابہ اگر چاہو تو اس قیدی کو بغیر فدیے کے چھوڑ کہ میری بیٹی کے پاس یہی ہار اس کے پل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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اللہ تعالیٰ عالم و اتم برادران اسلام واجب الرحترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوان سرکار دو عالم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے دروس الحمدللہ متواتر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 تھا اور عبد اللہ امن ابھی روا نے بدر سے حضور کی اونٹنی پہ سفر کیا اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو خبر جو تھی وہ اس انداز میں دی کہ یا مو المؤمنون اب ایمان والوں خوش ہو جاؤ کتلا بھی جہل پتلا نترس پتلو نئی پتلو می تم نخل فلا مر گیا فلاں تو پورا پینے جمع ہو گیا یہ کیا بات اب یہودیوں کو بھی پتا چلا کہ بھی یہ کیسے ہو تو یہودی چونکہ دشمن ہیں اور بڑے پکار اور خدا قوم ہیں انہوں نے فوراً بات کو الٹا اور پورے مدینہ منورہ میں یہ شور کر دیا کہ قتل محمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو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 انہوں نے بات ایک ایسے انداز میں کی تھی دشمن نے کہ جو دلوں کو پریشانی کا ذریعہ تو بن سکتی تھی کہ بھی بات تو ٹھیک ہے آخر حضور نے اپنی سواری کیوں حضور کی اونٹنی کیوں بھیجی گئی لیکن جو ایمان والے تھے انہیں تو عبداللہ ہم نے ابھی رواحہ کی بات کو یقین مان لیا کہ بھائی ایک صحابی ہے ہمارا ساتھی ہے وہ کیسے بات اور اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ خبر بدر کی جو تھی نجاشی کو بھی پہنچی افشا میں بدر کوئی معمولی سی بات تو نہیں یوم بدر جو ہے یہ تو یوم الفرقان ہے یوم بدر جو ہے نصرت اور عزت اسلام کا سب سے بڑا مارکہ ہے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 اگر آپ نے ہمیں قتل کرنا ہے تو کرتا. لیکن ہمیں چھڑانے کوئی نہیں آئے گا چھڑانے تو ہمیں تب کوئی آئے گا کہ جب ہمارے پاس کوئی مال ہو کہ دولت ہو قوت ہو طاقت ہو ہمارے پاس تو کچھ نہیں حضور نے فرمایا اچھا ان کو بغیر پھر ہوئے چھوڑ دی اسی طرح ایک کافروں میں قیدی تھا ابو اجزا اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہے بائن حضور خدا کی قسم ہے میرے پاس کچھ نہیں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 ہاتھوں میں کوئی ہمام کوئی بات روم کوئی اٹیک بات کوئی فلش سسٹم یہ تھوڑے ہوتے اب بھی اتنے دیہات نہیں تو بی صاحب فرماتی ہے کہ ہم جب گئے تو ام مستا، مستا ایک صحابی تھے حضور کے اس کی مالدہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تھی اور عورتیں بھی ساتھ تھیں تو جب ہم چل رہے تھے تو ام مستہ کے پاؤں کے نیچے ان کا چادر جو تھی اوپر ڈالی ہوئی وہ پاؤں کے نیچے آئی تو وہ گری جھٹکا لگا گرتے گرنے کے قریب ہوئی تو اس نے اس کی زبان سے یہ نکلا کہ تا کہ سمجھتا اپنے بیٹے کے بارے میں اس نے کہا کہ برباد ہو جائے مجھے اڑاک ہو جائے مجھے ایشا کہتی ہے میں نے کہا جی بات یہ ایسی ماں ہے جو اپنے بیٹے کو بدوا دے رہی وہ ماں بھی کبھی بددوا دے سک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 ماس تمہیں پتہ نہیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو پھر بی بی مست کی والدہ نے بتایا کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اور میرا بیٹا مستہ جو ہے یہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ پر تومت لگا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا کہ اللہ اس کو ہلاک اور برباد کرو لیکن بی بی آشیہ نے کہا کہ ام مستہ چلو جو ہوا سو ہوا لیکن مستہ اصا بدر میں سے ہے اس کے بارے میں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 حضرت علی فرماتے ہیں بس حضور کا حکم تھا پوچھنے کی تو دیر تھی دیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم دوڑے اور اے نصیح روزہ خاک پہ, پہ پہنچے تو ایک عورت جاتی ہوئے ہمیں اونٹنی پہ مل گئی ہم نے اس کو روک دیا کہ ٹھہرو ٹھہر کیا بات ہم نے کہا آپ کی تلاشی نے کیا بات کیا؟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 حضرت علی نے اس کی اونٹنی کو بٹھا دیا صحابہ کو حکم دیا کہ تلاشی نے سمان کی تلاشی لی گئی سارا سامان ڈھونڈا گیا ایک ایک چیز کو ہلا ڈالا گیا لیکن کوئی خط نہیں تو صحابہ نے کہا کہ یا علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوا کتاب اس کے پاس تو کوئی خط حضرت علی غصے میں آ فرمایا عجیب بات کہہ رہے ہو مجھے حضور پاک نے خبر دی ہے اللہ کے نبی نے مجھے خبر دی ہے کہ اس کے پاس خط ہے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 ان بالوں کے اندر لپیٹ کے تو اس نے اپنے بالوں کا ایک سٹائل بنا لیا اور اوپر کپڑا ڈال لیا اور او خط تو بالوں کے اندر ہے وہاں کسی کا کہ وہ ہی نہیں ہو سکتی اصل صحیح یہ تھا کہ یہ عورت بھی طوائف تھی یہ عورت جو ہے یہ واقع بھی طوائف تھی یہ اصحاب رایات میں سے تھی تو مدینہ منورہ میں جب آئی تو حضور نے پوچھا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو اس نے کہا رسول اللہ قتل کتلا مکہ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 ہاتھے بلتا کو بلاؤ ہاتھے اڑ بلتا بلائے۔ حضور نے فرمایا تم نے خط لکھا ہے تم نے میرے نبوت کا راز جو ہے وہ کافروں کو لکھا ہے خبر دی ہے میرے پروگرام کے بارے میں اس نے کہا کہ سنتا میری عرض سننے اس کے بعد جو بھی آپ سزا جاری فرمائے میں حاضر حضرت عمر جوش میں آ گئے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا سن لا دا نہیں کا حادل منافق حضور مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اتار دوں کہ میرے مدنی کا راز کفار کو لکھے مکے والوں کو حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہو کہا حضور آپ کا اس میں راز کھولا ہے مسلمانوں کے بارے میں دشمنوں کو خبر دی ہے اتنا بڑا مجرم نبی کے بارے میں ایسی بات کرے حضور نے فرمایا عمر کیا کہہ رہے ہیں من انڈہ بدن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 تو آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا گنا ہے لیکن وہ بدری بیشہ بی جیسی ہستی عظیمہ پہ تومت کا مسئلہ ہے لیکن بدری ہے معافی مل گئی تو بدر کا مقام اتنا بڑا عظیم تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حتیٰ کہ اپنا حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے کہ اصحاب بدر جو ہیں وہ غیر بدری ان سے افضل ہیں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 دیکھیں عجیب کتنا سرداروں میں قبائلی لوگوں میں کتنی غیرت اور کتنا غصہ ہوتا تھا کسم کالی کہنے لگا و اللہ ہلا اگتا سر الجنابتی حتہ کہنے کہ خدا کی قسم ہے میں غسل جنابت بھی نہیں کروں گا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 وہ بھی تو اسی لیے صحابہ نے پھر اس کا نام بنی سویق رکھا کہ بھی یہ تو کھجوروں والا غزوہ ہے نا کہ بغیر لڑائی کے اللہ نے ہمیں اتنی کھجوریں عطا فرما دی کہ چلو ہم کھجوریں کھائیں گے اس وقت تو کھجور ایک بہت بڑی نعمت سن لی جاتی حتیٰ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ما شب آلو محمد ماں شبیہ آلو محمد خیبرا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 مجھے پتا تھا کیا ہو گیا یہاں آ کے تم نے دو حلف پڑ لیا تو کیا ہو گیا تمہارے تو پیچھے والے بھی سارے بھیگ مانگتے تھے مجھے پتا نہیں یہ ہماری بیویاں اور یہ ازواج رسول ہیں کہ دو کھجوریں مل رہی ہیں اس پہ بھی شکر ہے اس پہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ چلو اتنی تو مل جاتی تھی نا کہ ہم کھا لیتے تھے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یاد رکھیں یہ عظیم واقعہ سید آفاطمت زہرا